آپ دیکھیں گے ذوق ناد کس طرح ہوتا ہے آٹھ ہیں آج بھی اور روزانہ کی طرح جس طرح سیمی فائنل ہوا ہے آج ہم نے کسی بھی مرحلے کو بڑھایا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ایک بڑی تعداد میں ناظرین آئے ہیں حاضرین آئے ہیں وہ جلد سے جلد لنگر رضویہ کھائیں اور اپنے گھروں کو بھی جا سکیں اس لیے ہم بہت زیادہ طویل اس کی طرف نہیں جائیں گے ان سلسلے کے اختتام پر اشار ثواب فاتحہ ہوگا اور رکنے شورہ حاجی عبدالحبیب عبد انشاءاللہ دعائے خیر فرمائیں گے آپ تیار رہے ان کی بھی زیارت کریں گے ہمارے ساتھ ٹیم آئی ٹی اور ٹیم مدنی کافلا کے اسلامی بھائی موجود ہیں یہ دونوں فائنلسٹ ہیں سیمی فائنل جیت کر آئے ہیں ان کا تعارف بھی لیتے ہیں محمد سبتر اختری ذرا بلند نواز سے بول ہے ہیں آج جی محمد عادل التاری محمد عادل اطاری محمد حزیم جی ٹیم مدنی قافلہ میں کون کون ہے محمد شاکر اتاری غلام نبی تاریخ ماشاءاللہ اللہ فرحان رزاد فرحان رضا تاری یہ دونوں ٹیمیں ہیں پیچھے آواز آ رہی ہے نا آپ نے ہر شیر کے ہر درست جواب پر سبحان اللہ کی سدائے بلند کرنی ہے اور خوب ذکر اللہ کرتے ہوئے اس محفل میں بیٹھنا ہے آٹھ سیگمنٹ کون سے ہیں وہ دیکھتے ہیں اسکرین پر ہمارے ناظرین بڑی اسکرین پر بھی اس کو دیکھیں گے حاضرین بھی دیکھیں گے اس کو یہ ہے آٹھ مراحل آٹھ سیگمنٹ جن سے گزر کر انہوں نے آگے بڑھنا ہے مدنی اشار کی تکرار حروف تہجی مشکل الفاظ نصیب آپ کا امتحان ہے حافظے کا درست کیجئے پہلا شہر آخری شعر اور سوچ سمجھ کر انشاءاللہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بیچ میں روزانہ کی طرح ویڈیوز بھی ہم چلائیں گے جو ہمارے ناظرین ہمیں بھیجتے ہیں اور کچھ مختصر محفل بھی کریں گے منقبت اعلی حضرت بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ چلتی رہے گی آج ہم نے سوشل میڈیا کے ناظرین سے رائے لی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کون جیتے گا فائنل ذوق نات سیزن 5 کا کس کے پاس جائے گا تو ناظرین نے کیا رائے دی مجلس مدری قافلہ اور آئی ٹی آئی ٹی والوں کو 23% اور 77% غلام نبی بھائی کی ٹیم کو یہ اعتماد ملا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ کنفیوز ہوں گے آج زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اس پر جس پر زیادہ اعتماد ہوتا ہے لہذا اب آپ ریلیکس ہو جائیں آپ کو ٹینشن نہیں ہے ان کے لیے ایک اور پیچیدگی آ گئی ہے دیکھیے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ آج جیتنے والی ٹیم کو انشاءاللہ شاء سیونٹی فائیو تھاؤزینڈ کا مدنی چیک ملے گا اور پیچھے رہ جانے والی لوز کرنے والی جو ٹیم ہوگی ان کو انشاءاللہ آ, تینوں کو بارہ بارہ ہزار یعنی تھرٹی سکس تھاؤزینڈ کے مدنی چیک دیے جائیں گے یہ مکتبۃ المدینہ سے جو چاہیں خریدیں جس طرح کی کتابیں چاہیں لیں جو بھی مدنی مکتبۃ المدینہ کے ہماری پروڈکٹس ہیں وہ یہ حاصل کر سکتے ہیں تو دیکھیں سیونٹی فائیو تھاؤزینڈ یا تھرٹی سکس تھاؤزینڈ کچھ دیر میں ہوگا فیصلہ شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ مدنی شار کی تکرار نعرہ لگائے مدری اشار کی تکرار یعنی بیند بازی بیند بازی میں دونوں جانب شیر پڑے جاتے ہیں آخری آخری حروف سے لیکن ہم نے اس میں ایک ٹویسٹ کیا ہے ایک تبدیلی کی ہے جو پورے سلسلے میں چلتی رہی کہ ہم دوسرے مصرے کے آخری حرف نہیں بلکہ پہلے حرف سے شیر سنتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کی تیاریاں کیسی ہیں ہماری فائنلسٹ ٹیموں کی پہلا شیر میں پڑوں گا پھر تین منٹ کا ٹائم ان دونوں کو دے دیا جائے گا اگر کوئی ایک ٹیم کا پلہ بھاری ہو گیا تو دو پوائنٹ ملیں گے اس ٹیم کو ورنا دونوں کو ٹائم گزرنے کے بعد برابر پوائنٹ دیے جائیں گے پہلا شیر ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں داجدار ہم بھی ہیں شروع ہوتا ہے اب سے جیل سے شیر اتے سے شیر تو مدینے کے کوسار کو بھی شاک کو خار کو بھی ذرے ذرے پہ آنکھیں جما کر تو سلام ان سے رو رو کہ تو سلام ان سے رو رو کے کہنا ذرہ تو تاج فرق شاہی ہے ذرہ کوئے کنو حضور ذرا کنویں نالے ذات حسن حسین ہے این شبی ہے مصطفیٰ ذات ہے ایک نبی کی ذات ہیں یہ انہی کے نام دو چلے بھائی زال آ گیا ذکر الح کیا ہے محبت حبیب کی جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی وہ جگہ خو کو خر کی ہے پڑھیے جگنو چم کے پتا کھڑکے مجھ تنہا کا دل ڈڑ در ڈر سمجھائے کوئی پون ہے یا اگیا بیتا اللہ اللہ اللہ کیا آیا ڈال ڈال ڈر سمجھا اعلیٰ کا شیر تھا ڈال سے پڑیں گے شیر اور ایک منٹ اور کچھ سیکنڈ باقی ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جگہ۔ دی ان کی رحمت نے سدا یہ بھی نہیں یہ جہاں میں تم سا کوئی دوسرا جلدی کس بات کی بھائی تھوڑا رک تو جائے سننے تو دیں کیا آیا کیا آیا ہر تو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں पता मिलता नहीं ملتا نہیں پتا ملتا نہیں پھر ڈال آج لگتا ہے کچھ ڈال کا لے کر آئے ہیں یہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے با دامن, با دامن کے قریب ہو کر وہ کس کو ملے جو تیرے دامن, دامن میں چھپا ہو مرتبہ ایک غوط ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا ہاں ہاں ہاں اونچے اونچوال آخری شیر ہوگا غالباً یہ، اے, نہیں, حسن ابھی اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے کے جاؤں ذرے ذرے سے آیا سبحان اللہ ہر شیر ہونی چاہیے زرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تا تیرا کھائے تیرے غلام سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے گرانے والے عجب کھانے گرانے والے ہیں है اکثے چہر لبے گلگو ہے اکثے چہر میں لبے گلگوں میں ہے اکثے چہر سے لبے گلگو میں سرخیاں ڈوبا ہے بدرے گل سے شفق میں ہلا گل ڈوبا ہے اکثر گل سے شفک میں ہلالے گل ڈال سے آپ شیر پڑھیں گے آخری شیر ڈال دی مستفی اعلی حضرت لاکھوں سلام ماشاء ماشاءاللہ وقت برا ہو چکا ہے دونوں ٹیموں نے اپنی باری پر کوئی بھی شیر لوز نہیں ہونے دیا تین منٹ کے اندر اگر کوئی پیچھے نہیں جاتا ہے تو دو دو پوائنٹ ملتے ہیں ان دونوں کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہوں ایک سیگمنٹ ہو چکا ہے جاری رہے گا نعرے وغیرہ جب موقع ہو تب मुकाबले مقابلے کے دوران نہ और اور بھی ڈسٹرب ہوں گے پہلا चुका ہو چکا ہے دو دو پوائنٹ ملیں گے اسکور पहला پہ دیکھیں گے پہلا مرحلہ مکمل ہوا دوسرے مرحلے کی طرف جائیں گے اردو کے حروف تحجی ان کے لیے آئیں گے اور دیکھیں گے یہ کس طرح شیر پڑھتے ہیں اسکور بورڈ دکھائیے ایک سیگمنٹ پورا ہو چکا ہے چلتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف اس کا نام ہے حروف تحت جی آپ نعرہ لگائیں فیضان حضرت جاری رہے گا پیسان جاری رہے جاری رہے امیر والے سنت جاری رہے گا شروع کرتے ہیں حروف تحجی کیا مات کی حضرت سلام ناظرین دیکھ رہے ہیں حاضرین بھی دیکھیں یہ ویل ہے اس پہ 37 حروف عروف لکھے ہیں گھمانے میں بڑا مزہ آتا ہے لیکن جب حرف آتا ہے تو جواب بھی دینا ہوتا ہے میں روک دیتا ہوں اسے جو ہر پیروں کے سامنے آئے گا انہوں نے شیر پڑھنا ہوگا 25 سیکنڈ کے اندر تیار ہیں آپ لوگ آئی ٹی اور مجلس مدنی قافلہ کون آئیں گے پہلے ہر کسی نے آنا ہے اپنی مدد آپ کے تحت جواب دینا ہے کوئی ہیلپ نہیں کرے گا بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آج سے خواہ سے آپ نے شعر سنانا ہے پچیس سیکنڈ شروع ہیں خواہ سوچ رہے ہیں آپ کے پاس وقت کم ہے بائیس سیکنڈ ہے خواہ خوشا و دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا زبان خاموش تھی دن دل محو التجاؤں میں تھا محو التجاؤں میں تھا سبحان اللہ انہوں نے ایک شعر سنایا کافی دیر سے سنایا لیکن سنا دیا ایک پوائنٹ ملے گا ہر جواب پر آپ آئیں گے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں گے اور دیکھیں گے ہم کیا آتا ہے آپ کے لیے جو شیر ایک بار پڑھ لیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا زال زرے جھڑ کر تیری یہ کے تو پڑھ لیا تھا نا اس میں نہیں تھا نا ذرے جھڑ کر تیری تیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں سیاروں کے سبحان اللہ ایک پوائنٹ اور لے لیا ہے مجلس مدنی قافلہ والوں نے دیکھیں کون پہل سب سے پہلے پیچھے جاتا ہے اب تک کوئی بھی پوائنٹ لوز نہیں کر سکا عادل بھائی دیکھیں آپ کے لیے کیا آتا ہے یہ وہ ٹیم ہے کہ جس نے پہلا مقابلہ لوز کر دیا تھا لیکن فائنل میں پہنچ پہن گیا تمہارے لیے مکینو مکہ تمہارے, تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں رحان اللہ بنے دو جہاں تمہارے لیے کون آئیں گے مجلس مدنی کافلا سے ہر ممبر نے آنا ہے باری باری بسم اللہ پڑھ کے سیدھا آپ کیا آتا ہے اگر کوئی حرف ریپیٹ ہوگا تو دوبارہ کوئی اور شیر پڑھنا ہوگا جو پہلے نہیں پڑھا گیا غین آیا آپ کے لیے غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے آقا بندہ تیرے نثار آکا سبحان اللہ دو دو شیر ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے آئیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے آپ کے لیے حرف ہے میم مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جامع نبی رحمت نبی رحمت, رحمت شفیع امت جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ آخری دیکھیں یہ پوائنٹ لیتے ہیں کہ گواتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گوائیں داڑھی پہ تو آپ نے بڑا تیل لگایا ماشاء داڑھی میں تیل لگانا بھی سنت ہے آہ آہ آہ آسان آ گیا یہ اچھا بڑی ایسے شیر سنائیں گے چھوٹی ایسے نہیں بڑی یہ ہے بڑی ایسے سنائیں گے یار یہ تو چھوٹی ہے بڑی ایسے کیسے سنائیں گے بڑی ایسے دونوں یا ایک ہی ہوتی ہیں چلے سنا دیں یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے آنکھوں سے دکھا دے جواب درست ہو گیا ہے دونوں ٹیموں نے کوئی بھی پوائنٹ لوز نہیں کیا اور تین تین پوائنٹ ملیں گے اس مرحلے کے سکور بورڈ پہ جا کے دیکھیں گے کہ دونوں مرحلے کس طرح انہوں نے کیے ہیں مجلس مدنی کافلا مجلس آئی ٹی دونوں کے پانچ پانچ پوائنٹ ہیں اور دیکھنا ہے کون آگے بڑھتا ہے آج کے فائنل میں 25 سفر اور سے اعلیٰ کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ دیر میں ہوگا فیصلہ فائنل میں کون جیتتا ہے اس کو اس کو یہاں سے ریموو کریں گے اور ہم بڑھیں گے اپنے اگلے مرحلے کی طرف لیکن اس سے پہلے ہمارے ناظرین میں سے کسی ایک کی پڑھی گئی کلا میں حضرت والی ویڈیو چلائیں ایک ویڈیو آرام سے آرام سے پہلے یہاں تک ویڈیو ریڈی ہے ویڈیو دیکھیں گے ہمارے ناظرین میں سے کسی کی بھیجی گئی باپو کچھ سوالات ہو جائیں یہاں سے لبئی لبئی چلے اعلی آزاد کا یہ شعر پورا کرنا ہے باپو آپ ذرا میدان میں آ جائیں بالکل جھنڈے پاک نہ لائنے یہ تاکہ ناظرین کے میسج بھی آنا شروع ہو گئے کہ ہم پوری فیملی کے ساتھ وقت وقفے مدینہ ہو رہے ہیں اچھا اور اشتاق بھائی سے کہیں کہ یہ چادر ہمیں پہنچا دے دو اسلام ہاں پر ایسے موجود ہیں جو چھبیس ماہ کے لیے ہاتھوں ہاتھ تیار ہیں اللہ خیر مبارک چادر ہمیں دے دیں اب تو قرآن دازی کرنی پڑے گی اتنے سارے لیکن وہ پوری فیملی ہے سردار آباد کی اور مطلب سب وقف مدین مدین مدین مدین مد مد مد وقف مدینہ بھائی وقف مدینہ یعنی پوری زندگی دعوت اسلامی کو دے دی دین کا کام جہاں چاہے لے جا کے کروائے چلے ہم اس پر مدنی مشورہ کر لیں گے اور آج کو جو ہم تحفے دیں گے حاضرین کو اس میں خلاف کعبہ شریف کے دھاگے بھی ہیں اور ایک ہی پیکٹ کے اندر تین تین چار چار تبرکات رکاتے ہرمین شریف نے واہ یہ بھی دیں گے ان شاء اللہ ماشاء اللہ اعلی کا یہ شیر دیکھے کون پورا کرتا ہے شیر ہے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں بہت سارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں باپو کسی سے بھی جواب لیجئے اور بڑے بڑے توحفے دینے آج اور اس کی جشن کی رات ہے لیجئے جواب تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے اگلا مسئلہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آئے ہائے ہائے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا جواب درست ہو گیا مبارک ہے مبارک پانیوں کا مجموعہ ریاض و کے کالین کے مبارک دھاگے اور تصبیح ہے مدینہ ہاں ہاں حضرت کا ایسا کوئی شیر سنائے گا جس میں لفظ حاکم آئے حاکم باپو کس سے لیں گے جبابی ہاکم آگے چور ہاک سے یہاں پر کھڑا ہو جائے اس کے خلاف جائے جی جب دیں چور ہاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا جواب درست ہے آپ کا بتائیں گے یہ کس کا شیر ہے شیر پڑوں گا میں یہاں سے حاضرین میں سے کوئی بتائے گا شیر ہے آج جو ایپ کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو یہاں آگے سے ہاں بھائی مائک والے بھائی کہیں جلدی پڑھیں جلدی پڑھیں مولانا حسن رضا خاندان مولانا حسن رضا خان, خان جواب درست ہے یہ بستے پر آ جائیں وہاں سے اپنا توحفہ لے لیں توحفہ ان شاء مل جائے گا چلے اس شیر کا دوسرا مصرا پڑنا ہے دیکھیے کون پڑتا ہے باپو آپ توفہ دیجیے گا ان کو شیر ہے اہل سن کا ہے حضور اہل سنت کا ہے بے پار اچھا بے حجور نجمے اور ہے اور ناؤ ہے رسول اللہ کی جواب درست آپ کا چلیں بتائیے اس شیر کا اگلا مصرا کیا ہے یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں اچھا میں نہیں پڑھ دیا یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو بتائیے کس نے لکھا ہے کون ہے اس کے شاعر اسے ہاتھ کم ہے آگے سے لے لیتے آگے سے لے لیتے لبھیک رسول اللہ غلط جواب ہے hey, مائک والا کدھر کی طرح جی جی بتائیے غلط جواب یہاں سے لے رہا ہوں جلدی رحمان جمیل الرحمان قادری جواب درست ہے انہیں بھی بستے میں بستے سے جا کے تحفہ لے لیں چلیں بتائیے یہ کس کا شعر ہے رکھو لحد میں جس تم عزیز ہو مجھ کو سنانا نام محمد کون بتائے گا جواب بابو رضوی جی جمیل رضوی جمیل رضوی جواب درست ہے بھائی سبحان اللہ کی سدائے ہونی چاہیے <تصفح> یہاں پہ کسی کو سونے مت دینا جو یہاں بیٹھا ہے اس کو مت سونے دینا جو گھر پہ ہے اس کو سونے دینا ہے <تصفح> چلے آخری سوال باپ جواب لیں گے شیر ہے اگلا مصرا پڑھنا ہے ٹھیک ہے شیر ہے جو نہ بھولا ہم گریبوں کو رضا نام اس کا اتنی جلدی وہ کیمرہ تو آنے دے آپ کھڑے بہت جلدی ہوئے جواب نہیں دے پا رہے بیٹھ جائیے کوئی بات نہیں جھونا بولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے یاد اس کی اپنی عادت کیجیے جواب درست ہے جھونا بولا ہم غریبوں کو رضا حضرت جاری رہے گا فیضان حضرات جاری رہے گا آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا مرحلہ مشکل الفاظ سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا حضیرت کی سلامت رہے, رہے, سلامت رہے مشکل الفاظ میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں مشکل لفظ ہوتا ہے شیر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم جواب لیں گے ہماری ٹیم کے اسلامی بھائیوں سے دونوں ٹیمیں پانچ پانچ مشکل الفاظ کے جواب دیں گی درست جواب پر ایک پوائنٹ ملے گا جواب نہیں دیں گے تو کچھ نہیں ملے گا اب دیکھتے ہیں کس کے پاس کون سا لفظ آتا ہے اگر آپ نے ان الفاظ کو توجہ سے سنا یاد رکھا میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے اور امیر علیہ سنت کے اشار سمجھنے میں یہ الفاظ آپ کے معاون ہوں گے ہم نے اسی لیے یہ سگمنٹ بھی بڑھایا ہے تاکہ مشکل الفاظ آپ سمجھیں اور اس کے ساتھ شیئر بھی سمجھیں شروع کرتے ہیں ٹیم آئی ٹی کے لیے پہلے کون سا لفظ ہے پانچ الفاظ ہوں گے آپ نے دینا ہے جواب پچیس سیکنڈ کے اندر اور ہر جواب پہ ہوں سبحان اللہ کی صدایں. پہلا لفظ پہلا لفظ کون سا ہے ٹیم آئی ٹی کے لیے سلیکٹ کرنا ہے انہوں نے اسکرین پر تین آپشنز میں سے شیر لفظ ہے ایمان ایمان نہیں ای اشارہ اس کا مطلب ہے بلاوا اشارہ یا اعلان آپ سلیکٹ کریں اشارہ اشارہ پکی بات ہے کسی نے اشارہ کیا ہے اشارہ آپ نے کہا اشارہ اور ان کا جواب دیکھیں گے درست ہے کہ نہیں جواب درست ہو گیا ہے ہر جواب پر سبحان اللہ کہنا ہے دوسرا لفظ دوسرا لفظ کون سا ہے ان کے لیے لفظ ہے کڑی کڑی کا مطلب آسان مشکل یا وحشی مشکل مشکل ٹیم آئی ٹی کا جواب ہے مشکل کڑی کا مطلب مشکل دیکھیں گے جواب ان کا جواب پھر درست ہو گیا ہے لفظ کڑی آلہ حضرت نے کہاں استعمال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے لفظ کڑی کسی شیر میں استعمال کیا ہے ہاں بھائی آپ لوگ بتائیں گے بتائیں مائک پہ مائک بند ہو گیا آپ کا رینا جی منزل کڑی عزیز جدہ اے خضر لے خبر میری ہاں ہاں سبحان اللہ یہ کڑی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے مشکل تیسرا لفظ کون سا آتا ہے آپ کے لیے آسان کے مشکل دیکھیں گے اسکرین پر تیسرا لفظ لفظ ہے کلک کلک کا مطلب کیا ہے نرم تلوار یا قلم ایک آپشن کلم قلم کلم انہوں نے کہا قلم دیکھیں گے اسکرین پر اگر یہ بلو ہو گیا, گرین ہو گیا تو جواب درست ہوگا کلک کا مطلب قلم جواب درست ہو گیا ہے آلہ حضرت نے کلک کا استعمال کیا ہے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار آڈا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے تین لفظ ہو گئے چوتھا لفظ اسکرین پر واہ آسان لفظ ہے آڈا آڈا کا مطلب بھروسہ دشمن یا موت دشمن دشمن کیا ان کا جواب درست ہے ان کا جواب پھر درست ہو گیا ہے اعدا کا مطلب دشمن آخری لفظ اگر یہ جواب دیں گے تو سارے پوائنٹ لے جائیں گے اس مرحلے کے کوئی پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے لفظ ہے گرگ گرگ گر کا گر کیا مطلب دوست ظلم یا بھیڑیا بھیڑیا مشورہ کیے بغیر بھیڑیا بھیڑیا 112 فیصد سو فیصد اچھا تیاری کر کے آئے جواب دیکھیں گے ان کا درست ہے کہ نہیں بھیڑیا جواب درست ہو گیا ہے لفظ ہے گرگ کا مطلب بھیڑیا جواب درست ہوا پانچ لفظ ان سے پوچھے گئے میں سمجھتا ہوں شاید ناظرین سے حاضرین سے پوچھے جاتے تو کئی ہاتھ نہ اٹھتے لیکن ماشاء اللہ اچھی تیاری ہے اس ٹیم کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہوں ماشاء اللہ اب ہے ٹیم مجلس مدنی قافلہ کی باری آپ بھی تیار ہو جائیں گرگ اور ایما جیسے لفظ ان کے لیے تھے آپ دیکھیں کیسی تیاری کر کے آئے ہیں پہلا لفظ ٹیم مدنی قافلہ سے کون سا ہے لفظ ہے جویا جویا کا مطلب خواہشات متلاشی یا روشنائی روشنائی یعنی انک جویا روشنائی, روشنائی روشنائی انہوں نے کہا دیکھیں گے ان کا جواب درست ہے کہ نہیں ان کا پہلا جواب ہے یہ اور پہلا جواب غلط ہو گیا ہے روشنائی غلط ہے متلاشی درست ہے تلاش کرنے والا اللہ اکبر جواب پہلا ہی غلط ہوا ہے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے مجلس مدنی کافلا کے لیے دوسرا لفظ کون سا ہے اسکرین پر ہم دیکھیں گے دوسرا لفظ مجلس مدنی کافلہ کے لیے ارزانی ارزانی کا مطلب کیا افضل ہونا کمتر ہونا یا سستا ہونا آپ بتائیں گے جواب اٹھارہ سیکنڈ باقی ہیں ارزانی کا کیا مطلب افضل سستا یا کمتر ارزانی دس سیکنڈ باقی ہے جلدی کیجیے ارزانی چھ سیکنڈ باقی ہے سستا ہونا دیکھیں گے ان کا جواب اس بار غلط ہے کہ درست مجلس سے مدنی کافلا کا جواب درست ہو گیا ہے ارزانی یعنی سستا گرا یعنی مہنگا بھاری اگلا لفظ ان کے لیے تیسرا لفظ مجلس مدری قافلہ سے کون سا آتا ہے ترب ترب کا معنی خوشی سکون یا عرب ترب سے عرب ملتا بھی ہے دیکھیں یہ جواب درست دے پاتے ہیں کہ نہیں سولہ سیکنڈ باقی ہے مشورہ جاری ہے خوشی, خوشی خوشی خوشی انہوں نے کہا دیکھیں جواب صحیح ہے کہ نہیں خوشی جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ اللہ تی, تین لفظ ہو چکے ہیں ان سے چوتھا لفظ پوچھیں گے لفظ ہے تیغ تیغ کا مطلب تعجب تلوار یا تحفہ جواب دیں گے یہ بیس سیکنڈ کے اندر تیغ کا کیا مطلب تیغ تلوار تلوار تلوار, تلوار. دیکھ لیجئے آپ کے پاس ابھی وقت ہے آپ چاہیں تو بدل سکتے ہیں سلیکٹ کر لیا جائے ٹیک کو سلیکٹ کریں گے دیکھیں گے جواب تیک کا تلوار درست ہے کہ نہیں ان کا جواب درست ہو گیا ہے تلوار درست ہے اور پانچواں لفظ آخری لفظ کون سا ہے ان کے لیے ہر جواب پر ایک پوائنٹ بڑھتا جا رہا ہے لفظ ہے سنگ سنگ کا مطلب نازک پتھر, پتھر, پتھر یا برکت پتھر پتھر انہوں نے کہا دل پہ پتھر رکھ کے ایک پوائنٹ ویسے کم ہو گیا ہے پتھر اب دیکھیں ان کا جواب درست ہے کہ نہیں سنگ کا مطلب پتھر ان کا جواب پھر درست ہو گیا ہے مجلس مدری کافلا والوں نے اس بار کسر نہیں چھوڑی ایک پوائنٹ پہلے کم کروایا تھا لیکن نو پوائنٹ ہو چکے ہیں مجلس مدری کافلا والوں کے مجلس سے آئی ٹی دس پوائنٹ پر ہے یعنی ایک پوائنٹ کی بڑھتری آپ کو حاصل ہے آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور پھر ایک ویڈیو اپنے ناظر، ناظرین میں سے کسی ایک کی ویڈیو بھی چلاتے ہیں ان کی بھی دل جوئی ہوتی رہے ہمیں کثیر ویڈیوز آئی ہیں جو کلام رضا میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہم کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ آج ویڈیوز بھی ان کی چلائیں مدنی مقابلہ بھی چلتا رہے ویڈیو چلائیں گے پہلے سکور بورڈ دکھائیں گے مشکل الفاظ روپ تاجی مدنی اشار کی تکرار تین سیگمنٹ سے گزر کر نو پوائنٹ ہیں مدنی قافلہ والوں کے دس پوائنٹ ہیں آئی ٹی والوں کے آگے دیکھیں گے ان کا نصیب انہیں کیا دیتا ہے کہاں پہنچاتا ہے اس سے پہلے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں سونا جنگل رات دیری چھائی بردلی کالی ہے سونا جنگل رات دری سو جنگل رات دری اچھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاتے رکھ والے سونے والوں جاتے رہی ہوں, ہوں ماشاء اللہ بڑا پیارا انداز ہے ہند کے کوئی لگتے ہیں ہند میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے سلسلہ جاری ہے اور باپو کچھ تعریف دیں گے ہاں بھائی, بھائی چلے اعلیٰ رحمت اللہ اطار پر دادا کا نام کون بتائے گا چلے جی اعلیٰ آپ کو سارے جتنے بھی ہے نا سب دے دیجئے گا ایک سوٹ پیسے کہ ماما ایک چادر گلاف کعبہ کے دھاگے پانی سب جو اعلی حضرت کے پردادا کا نام بتائے اور جو نہ بتائے پھر اس کے لیے کیا مدنی فیس ہے پھر وہ مدنی کافلے کا ٹائم دے دے تو مدنی دیں والے بیٹھے ہیں جی جی کون دے گا جواب دیکھیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کاسم رضا اچھا اعلی آزاد کے پردادا کا نام آصف رضا ہے کاسم قاسم رضا قاسم رضا سوچ لیجئے جی آپ کا جواب دیکھیں درست ہے کہ نہیں غلط جواب جی کسی اور سے جواب لیں گے بائی جی بائی ایک منٹ وہاں جواب دے رہے ہیں مولانا نکیری خان احمد اللہ غلط جواب کوئی اور جلدی پر دادا دادا نہیں پر دادا کا نام آخری جواب بائی جی, بائی آخری جواب بائی جی بائی آواز بائی نہ نکالیں پلیز آواز نہ نکالیں کھڑے بھی نہ ہوں بیٹھ کر السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جلدی, جلدی قازم رضا کازم رضا جواب درست ہے ماشاءاللہ ان کو سارے توڑے پیش کر دیں اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ ولادت کون بتائے گا یہاں سے آگے سے مائک ہے یہاں مائک اوپر ہے چلے باپو وہیں سے جواب لے لیں جی اعلیٰ عزت کی تاریخ ولادت پیدائش کی ڈیٹ دس سوال دس سوال جواب درست ہے دیکھیں جواب کے لیے کھڑے نہ ہو جواب کے لیے کھڑے نہ ہو نہ آواز نکالے کچھ بھی آواز نہ نکالے صرف ہاتھ اٹھائیں مزید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے سال کی عمر میں قرآن ناظرہ ختم فرما لیا تھا جس آواز جس نہ نکالے آواز میں عرض کرتا ہوں سب کھڑے ہو جاتے ہیں باپو سے ہی لیں گے اب تو یہاں میں دوں گا ہی نہیں باپو وہیں سے لے لیں تین سال میں تین سال میں تین سال جی نہیں ساڑھے چار سال سے ساڑھے چار بھی ہے چار بھی ہے آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں سبحان اللہ اعلیٰ عزت کا ذکر ہو رہا ہے سبحان اللہ کی سدائے تو یہ تحفے پتہ ہے کیا کیا مل رہے ہیں جی جواب درست دینے والے کو امامہ شریف سفید چادر اور کے دھاگے آئے ہے باپو کا دریا بھی جوش میں ہے چلے بھائی اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا اور سارے روزے رکھے پھر ایک ساتھ کون جواب دے گا باپو آگے سے نہیں پیچھے سے وہیں سے چھ سال کی جی السلام علیکم و رحمت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ چھ سال غلط جواب تشریف رکھیں سات سال آپ لوگ آواز نکال رہے ہو میں نہیں لوں گا جی پیچھے سے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرک وعلیکم السلام سات سال جواب درست ہے چلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلا فتویٰ کتنے سال کی عمر میں دیا باپو وہیں سے یہاں آواز نکالتے ہیں تیرہ سال کی عمر میں نہیں پورا پوری عمر پورا دن بتانے ہیں مہینے بھی بتانے ہیں سال مہینہ اور دن بھی بتانا ہے جلدی سے باپو دریائے توحفہ جوش میں رکھیے اسلام گا وعلیکم السلام جواب دیا کریں سلام نہیں کیا کریں وعلیکم السلام وقت کم ہے دس سال چار ماہ غلط جواب تشریف رکھے کوئی بات نہیں کسی اور سے لے لیں ہاں بھائی تیرہ سال چار ماہ دس دن کچھ آگے پیچھے کر دیا ہے واپس تیرہ سال دس ماں چار دن دس ماں چار دن جب درست ہے ان کو توفے پیش کریں گے ان شاء اور ہم شروع کریں گے اپنا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے نصیب آپ کا نعرہ لگائیں پیچھے سے زیادہ آواز آئے پیدانے والا حیدرآباد کی دونوں ٹیموں کے ہر ممبر کو اپنی باری پر آنا ہے کوئی نہ کوئی باکس کھولنا ہے اور اس میں سے جو نکلے وہ ان کا نصیب کوئی توحفہ نکل سکتا ہے کوئی انعام نکل سکتا ہے مدنی چیک نکل سکتا ہے کوئی ٹاسک نکل سکتا ہے کچھ بھی انہیں کرنا پڑ سکتا ہے اب آپ تیار ہیں ٹیم آئی ٹی سے نہیں پہلے مدنی سے مدنی قافلہ سے شروع کرتے ہیں آئیے آپ کے پاس ایک پوائنٹ کی بھی کمی ہے کیا पॉइंट پوائنٹ نکل آئے اب ذرا توجہ سے دیکھیے ان کے निकलता کیا نکلتا ہے کون سا رنگ لیں گے یلو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لیے ہے دکھاتے ہیں اسکرین پر سبحان اللہ کی سدائیں ہوں گی اور دیکھیں کیا, ن... کیا ہے اس کے پیچھے مدینے کا ٹکٹ ایک پوائنٹ جو کم تھا آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک اسلامی بھائی آئے اور انہوں نے نمبر برابر کر دیے تین آئیں گے تو کیا کریں گے آئیں گے ٹیم آئی ٹی سے اسلامی بھائی جی کون سا کلر لیں گے سبز رنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لیے ہے ایک ٹاسک جسے آپ پورا کریں گے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایسا شیر سنائیں گے جس میں لفظ نور چار بار آئے گا اگر سنا دیں گے تو ایک پوائنٹ ملے گا یاد ہے نور و بنتے نور و نور اعلیٰ عزت مات کا है. شیر نہیں ہے یہ ہدایت کے بخش میں نہیں ہے نور چار بار آئے دس سیکنڈ باقی ہیں جی پانچ سیکنڈ باقی ہیں جواب یاد نہیں آ رہا اپنی جگہ پہ جائیں گے اور باپو کوئی دے گا جواب وہاں سے جلدی جی جی یہاں پر ہمارے اسلام میں موجود ہے جلدی جلدی جلدی جلدی یہاں پر ناپخوا اسلام میں ہاتھ اٹھائے ہوئے مائک نہیں ہمارے پاس یہاں پر مائک ایکسٹرا اگر مل جائے تو اچھا ہے نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو کوین جوڑا نور سبحان اللہ, کا اللہ جواب درست ہے نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا دو نور ہو مبارک تم کو جنورین تیسرا نور ذنورین میں اور جوڑا نور کا چوتھا نور ماشاءاللہ بڑی اچھی تیاری کر کے آئے حاضرین بھی کون آئے گا آپ میں سے مجلس مدری قافلہ کے اگلے اسلامی بھائی کون سا رنگ لیں گے آپ یلو اور گرین ہو گیا براؤن, براؤن. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لیے ہے ایک اشارہ اور آپ نے اس سے شعر پڑھنا ہے آپ کو اور آسان بھی کر دیتے ہیں اس کے پیچھے کچھ ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں یہ دونوں لفظ آئے ہیں اتنا آسان شعر کہ میں شروع کروں گا تو سب پڑھ دیں گے اسے کچھ لکھا ہے نہیں لکھا آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے جی سارا عالم ماہ بھی ہو ماہ مانے چاند چاند بھی ہو عالم بھی ہو وقت ختم ہو گیا جواب نہیں دے پائے باپو وہاں سے کوئی لفظ عالم بھی اور ماہ بھی ایک مائک یہاں رکھ لیں آپ ذرا مائک سنبھال لیجیے عالم اور ماہ جی کون دے گا جواب چلے ان سے لے لیں عبد الرحمان بھائی رسالت ہے آئے آگے تو ماہ نبوت ہے جواب درست ہو گیا ہے یہ جواب آپ نہیں دے سکے آپ کو شیر آتا تھا پکی بات ہے نا دیکھیں اتنا آسان تھا نہیں دے سکے یہی تو مقابلہ ہے کون آئیں گے آپ میں سے دوسرے اسلامی بھائی کچھ بھی نکل سکتا ہے اس میں سے سب یلو اور براؤن کھل چکا ہے جلدی بسم اللہ الرحمن ایک شیر ہے اور انہوں نے کچھ بتانا ہے شیر ہے ورف آنا لک ذکر ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا فائنل چل رہا ہے بتائیں گے یہ من ہے یا نعت نعت نعت ہے دیکھ لیجئے اعلی آزاد کا شیر ہے یہ ناظرین بھی دیکھتے جائیں بارہ سیکنڈ باقی ہیں ابھی کنفرم کتنے فیصد ایک سو بارہ فیصد ایک فیصد غلطی بھی بھاری ہوگی پھر نعت ہے آپ نے کہا یہ نعت ہے اور آپ کا جواب درست نہیں ہے یہ منقبت کا شعر ہے غوث پاک کی منقبت میں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے لکھا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا آپ ٹینشن نہ لیں اپنی چادر صحیح کر لیں اور اپنی جگہ پہ جائیں سلسلہ جاری ہے اسی طرح ہوتا ہے کون آئے گا مجلس مدنی قافلہ کے آخری اسلامی بھائی جی کون سا بکس کھولیں گے بلیک نہیں ہوا بلیک دیکھیں کیا نکلتا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے اس پہ اچھا پیچھے کچھ ہے یہ کیا ہے بھائی ان کے لیے کچھ ٹاسک ہے چلو آج فائنل ہوتا ہے یہ ہے سامنے والی ٹیم ایک شیر پڑے گی آپ اس کو پورا کریں گے اگر کر دیا تو ایک پوائنٹ ملے گا پچیس سیکنڈ میں شیر پڑنا ہے آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے یہ سمن یہ سوسن و یا آسمن یہ بنخشا سمبولن سسترن اگلا مشرا گلے سرو لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے گلو سرو لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے جواب دے دیا ہے بڑا کے شیر لائے تھے آپ ہیں لیکن انہوں نے جواب دے دیا ماشاء اللہ فائنل ہو رہا ہے ایک پوائنٹ ملے گا جی اس کی تشریح تو پھر کافی ٹائم لے گی ہمارے نگران فرما رہے ہیں تشریح بھی ہو اعلی حضرت نے اس میں بڑے بہت سارے پھولوں کا ذکر کیا ہے گل کا بھی سمن کا بھی بنفشہ کا بھی اور فرمایا سارے پھول ایک طرف میرے آقا ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم کون رہ گیا آخری ممبر رہتے ہیں ٹیم مدنی آئی ٹی کے پنک بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ہائے ہائے آپ کے لیے بھی ایک ٹاسک ہے آپ جواب دے کر ایک پوائنٹ لیں گے شیر ہے ایسا شیر سنائیں جس میں پانچ مرتبہ لفظ اللہ اس میں جلالت آئے مشکل ہے کچھ جواب دیں گے آپ بیس سیکنڈ باقی ہیں یہ ہے ٹاسک ان کے لیے حاضرین ہاتھ اٹھا رہے ہیں مطلب پہنچ گئے ہیں. آپ سے نہیں ہے سوال ان سے جواب دیں گے جلدی بارہ سیکنڈ ہیں ظاہر و بات ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ کونوں مقام میں ہے اللہ چار بار ہوا دونوں جہاں میں ہے اللہ یہ تو خود خود नहीं. بنا رہے ہیں آپ لگتا ہے ابھی شیر بن رہا ہے قلم <laughs> اور کتاب دے دیں آپ کو وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے شہر کا جواب نہیں دے سکے اپنی جگہ پہ جائیں گے وہاں سے دے گا کوئی جی جی یہاں جی سے کون دے گا آصف بھائی دے دیں اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے واہ اللہ باد مل ماشاء اللہ بھائی کو تحفہ پیش کریں گے یہیں پر آ جائیں زبردست آپ نے سنایا نصیب آپ کا سیگمنٹ مکمل ہوا ہے مجلس آئی ٹی دس پوائنٹ پر ہے اور مجلس مدنی قافلہ والے ایک پوائنٹ کی برتری آپ کو ہو گئی اس سیگمنٹ سے پہلے آپ ایک پوائنٹ پیچھے تھے چار مراحل ہو چکے ہیں آئیے آپ شروع کریں اپنا پانچواں مرحلہ نالا لگائیے پیدانے والا حیدرآباد رہے گا اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے اور پانچویں مرحلے کی طرف بڑھیں گے اسکور بورڈ بھی دکھا دیں گیارہ پوائنٹ ہیں مجلس مدری قافلہ کے دس پوائنٹ ہے آئی ٹی والوں کے ابھی چار مراحل باقی ہیں آئیے شروع کریں اپنا اس کے بعد والا مرحلہ جی مدری چینل کے ناظرین اور حاضرین امتحان ہے حافظے کا آپ کی اسکرین پر یہاں ساری اسکرینوں پر اور مدری چینل کی اسکرین پر دس شیر چلیں گے شاعر کے نام کے ساتھ اور وہی شیر دوبارہ چلیں گے بغیر شاعر کے نام کے ساتھ اور آپ دیکھیں گے یہ ان کے سامنے ابھی جو چیز آئی تھی تھوڑی دیر بعد وہ نہیں ہوگی انہوں نے یاد رکھا کہ نہیں تیار ہیں آپ امتحان ہے آپ کے حافظے کا ٹیم آئی ٹی سے آغاز کریں گے آپ سائلنٹلی اس کو ذرا دیکھیے گا اور درست جواب ہوں گے تو پھر ہم آخر میں انشاءاللہ اللہ انہیں سبحان اللہ کی دلجوئی سے بھی نوازیں گے ذکر اللہ بھی کریں گے سب سے پہلے آئی ٹی والوں کے لیے جو اشعار ہیں وہ چلائیے دس اشار دس شاعر کے نام اور پھر بغیر شاعر کے نام کے ساتھ چلائیے خالد صاحب اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے سکندر صاحب لکھنوی پانچواں سیگمنٹ ہے ریاض الدین سوہر صاحب کا شیر امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے پانچواں اعلی حضرت کا شیر سرکار کرم تج میں ایبی کی سمائی ہے چور بات ہوتی بیکل صاحب مولانا حسن رضا خان کا شیر تم جس میں گھڑی بھر کے لیے جلوہ نما ہو ادیب رائے پوری صاحب کا شیر سرکار بلائیں تو عجب کیا آہا. نو شیر ہو گئے امیر اہل سنت کا شیر گرجتے بادلوں کا شور چلتی آندھیوں کا زور لرستا ہے کلیجہ دو سہارا یا شہ بغداد اچھا نو ہوئے تھے ذرے ذرے کی منزل مدینہ میں ہے محزاد صاحب کا یہ شیر تھا دس اشار آپ نے دیکھے توجہ سے دیکھیں نا جی اب آپ جو شعر آئے گا اسکرین پر صرف سات سیکنڈ کے لیے آئے گا آپ بتاتے جائیں گے شاعر کا نام ہر جواب جی کا جی ہے ایک پوائنٹ اگر غلط جواب ہوا تو ایک پوائنٹ سے محرومی ہوگی ٹیم آئی ٹی اس کے جوابات دیں گے شروع کریں پہلا شعر ہند مفتی اعظم ہند نورحمۃ اللہ علی. مفتی اعظم ہند کہا انہوں نے خالد خالد خالد, خالد خالد صاحب صاحب. خالد محمود صاحب خالد محمود سکندر سکندر, سکندر لکھنوی بدل دیا انہوں نے چوتھا ریاض شیر ریاضی ریاضین سوہر وردی اعلیٰ حضرت امام مہندی کیا بتایا اعلیٰ حضرت بیکل بیکل مولانا حسن رضا مولانا حسن رضا کہا ادیب رائے پوری صاحب کا شیر کہا آپ نے امیر اہل سنت, حل حل سنت, امیر احل احل سنت احل مولانا محمد الیاس قادری دامت برکات ملالیہ کا شعر فرمایا آخری کا یہ شعر تھا یا نہیں یہ تو تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا دیکھیں گے دس میں سے کتنے جواب درست ہیں یا سارے درست ہیں یا سارے غلط ہیں اسکرین پر دیکھیں گے دس میں سے دس میں سے دس درست جواب دے دیے ہیں کیا بات ہے بھائی ایک پوائنٹ بھی نہیں جانے دیا سبحان اللہ دس جواب درست ہیں ماشاءاللہ ٹیم آئی ٹی والے مطلب پیچھے جانے کو تیار نہیں ہیں اب آپ ہیں میدان میں آ جائیے دس چیرنے دکھائیں گے پھر پہلے شاعر کے نام کے ساتھ پھر بغیر شاعر کے نام کے ساتھ شروع کیجیے بے رضائے مصطفیٰ ہرگز خدا ملتا نہیں واہ کیا شعر ہے مفتی اعظم ہند کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے لیے خالد محمود صاحب دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط نظمی صاحب مولانا حسنین میاں غور سے دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ ریاض الدین صاحب کا شیر تھا اعلیٰ حضرت کا شیر خوارو بیمارو خطا کارو خطا وارو گناہ گار ہوں میں یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے تاجی صاحب امیر علیہ سنت کا شیر بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں واہ نیازی صاحب سبز سبز گمبت کو چوم کر چلی ہوگی کیا بات ہے مولانا جمیل الرحمن صاحب کا شیر دل سے یہ نکلتی ہے صدا ہائے مدینہ لپ صلی اللہ کے ترانے ظہوری صاحب دسواں شیر ہے یہ ظہوری صاحب کا آخری شیر تھا یہ دس شیر ہو گئے آپ نے یاد کر لیے اب ہے امتحان آپ کے حافظے کا تیار آپ شروع کیجیے اب ان کے لیے جو اشار ہیں سات سیکنڈ میں آپ نے دینا ہوگا ہر شیر کا جواب مجلس مدنی قافلہ رضا خان مفتی آزم ہند آپ نے کہا ایک اعلی حضرت رحمت اللہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ نزمی صاحب نظو نزم حسن رضا خان رحمت اللہ کاش یہ منگتا نظر آئے اعلی حضرت رحمتہ اللہ اعلی حضرت آپ نے فرمایا ریاض صاحب ریاض صاحب فرمایا ہاں ہاں امیر اہل سنت امیر اہل سنت آپ نے کہا بلوا کے شہن شاہ ابرار نیازی صاحب نیازی صاحب سب نیاز جمیل الرحمن رضوی جمیل الرحمن رضوی صاحب ہائے مدینہ آہ ظہوری صاحب ظہوری صاحب دس کے جواب ہو چکے ہیں بتائیے آپ کے خیال سے کتنے جواب درست ہیں آٹھ جی تالیبن آٹھ کمائک میں تالیبن آٹھ تالیبان آٹھ آپ بھی شیور نہیں ہے دس پہ یہ غلطی ہوئی ہے یہ سمجھ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے درست جواب تھے ان کے دس میں سے دس یا آٹھ یا سات ان کے تین غلط جواب ہوئے دس میں سے سات پوائنٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں تو کل ملا کر ان کے انیس میں اٹھارہ ہوں گے نا گیارہ اور سات اٹھارہ گیارہ اور سات اٹھارہ پوائنٹ ہیں پھر بھی ان کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہوں گی چالو پانچ سیگمنٹ ہو چکے ہیں مدری چینل کے ناظرین سلسلہ ذوق ناد جاری ہے اور ہم روزانہ کی طرح کچھ دیر اب بیٹھیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ یہ ٹیمیں بھی ہیں مدری چینل کے جو ہمارے ناطخواں ہیں ان کو بھی ہم زحمت دیں گے کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ آئیں ہمارے مدری چینل کے ناق خانوں کے نگران دی حاجی شبیر بھی یہاں موجود ہیں آپ بھی تشریف لے آئیں اوپر کچھ دیر مل کر انشاءاللہ ایک دو کلام پڑھیں گے امین بھائی بھی تشریف لے آئیں آمد کے کلام بھی پڑھیں گے آپ کی کچھ کالز بھی چلاتے ہیں انشاءاللہ مدری چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے کچھ دیر میں ان یہ مدری مقابلہ مکمل کریں گے نعرہ لگائے سی Go home را نور کا بٹ رہا تھا پڑا سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگ دیتے وہی تو اب تک چلک رہا ہے وہی تو اب تک چلک رہا ہے نہانے رہا میں جو گیرا تھا, جو گیرا تھا پانی نہ پانی کٹوری بھر لیے جنت کار جنورے جی دورا دور پائے وہ پھول گل سارے کارور کے لے اللہ جس میں بولو پیتا بھش جانے جانے درجل اللہ قدم قدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے بار کا بتاتا ہے ایمان یہ ہے میری جان ہے جان جانے کی جا مدن کرم بتایا کو ہے خدایا تجھے ہم ہے خدایا تجھے ہے خدایا تجھے ہے خدایا تم ہاتھ میں بڑا تم کاش میں اتایا تم بتایا تم کتا پڑے بنایا کوئی تم سکو آیا کوئی تم سکوت آیا گائے پاک مریم تھی بھکا دایا جب نشانیا سجایا بو بھی سب سے اب زلایا بھوی سب سے افضل آیا بالے من جہاں کے لے سبھی من ڈالے تیرے پائے کا نپایا تجے یگ نے یج بنایا تجے یونی نے یج بنایا ہے رو میرے شاہ میں میرے شاہ میں ہمارے یار کی نہ ہوئی ہزار آملیاں میں نے خوش بیانی سے کہہ لے کے سب کچھ سب کچھ ان کے تناخا کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا تو وہ تجھے لے کے رسانے سے ہر مر بابا اکا مابا کی امت نبی کی امتھراب دے Woo! Yeah. Yeah. لو تھے دل ہارے ہوتے ایرو ادب کی ضرور ہے آجری شیرو ادب کی زلف پریشہ ہے بھی احمد رضا بتایا دلشہ ہے آجری احمد رضا احمد رضایا باسی سب والوں کے گل ہو گئی رضا کی برو دا ہے آج آجری احمد رضا کی کشما فروضا ہے آج آجلی احمد رضا احمد رضا, رضا, رضا بات ہے دو جاری ہے اور اس کے آخری تین سیگمنٹ باقی ہیں ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب الحبیب بھی موجود ہیں آئیے ان سے کچھ مدری پھول لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اختتام کی طرف بڑھیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے عبدالحبیب بھائی کی آمد ویلکم مرحبا صلی اللہ علیہ اللہ, علی سبحان اللہ سبحان اللہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے وادی رضا بل بل کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے ماشاءاللہ اللہ ایک عجب سما ہے مجھے کچھ کچھ جھلک بریلی شریف کی نظر آ رہی ہے آپ سے دو سال پہلے بلکہ ابھی میں جب گاڑی سے اتر رہا تھا شاید وہ بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے سلسلہ مجھے بریلی شریف سے میسج آیا کہ دو سال پہلے آپ ہمارے ساتھ ارس رضا پر بریلی شریف میں تھے تو واقعی اللہ تعالی ہمیں بار بار مزار اعلیٰ حضرت پر حاضری کی سعادت بھی نصیب فرمائے اشفاق بھائی کو ان کی مجلس کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا ماشاء اللہ یہ ہمارے مدنی چینل کی رونق ہے اور اعلیٰ حضرت کا جو چرچا پورا ماہ آپ کے مدنی چینل نے کیا اتنے پیارے موضوعات پر جو ماشاء اللہ مدری پھول ہمیں ملے اللہ ان کو ان کی مجلس کو مدری چینل کو اس کی بہترین اس مجلس کو جزائے خیر عطا فرمائے مدنی پھول بہت سارے ہو چکے ہیں اور وقت بھی بہت ہو چکا ہے اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن پر جتنا بولا جائے وہ کم ہے اور سچی بات تو یہ ہے ہماری اوقات بھی نہیں ہے اس عظیم ہستی کے بارے میں ہم کیا لب کشائی کریں آمین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج ارس رضا کی رات ہے تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے آمین اور ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے اعلی حضرت کے مسلک پر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر زندگی بھر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے ایک تمنا ایک التجا اس مبارک اجتماع میں اور کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بالکل دو رائے نہیں ہے اس میں کہ اگر ساری دنیا میں دیکھا جائے تو آزان کے بعد جس نغمے کو جس کلام کو ساری دنیا میں مسلمان گنگناتے ہیں بڑی تعداد میں وہ میرے رضا کا وہ سلات و سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لا سلام شمعِ شمع, شمع ہدایت پاک و سلام اردو زبان کا سب سے بڑا سلاۃ و سلام ایک سو اکتر جس کے اشعار ہیں اور اعلیٰ حضرت نے کمال کا سلام لکھ کر آخر میں جو اپنی تمنا کا اظہار کیا ہے اور سے رضا کی رات ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور بڑی امید ہے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مجھ سے خدمت مجھ کے قدسی کہتے قیامت کا دن ہو نبی پاک کی آمد ہونی ہو اور میں میں کے استقبال میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں اور مجھے دیکھ کر فرشتے کہیں ہاں رضا اب تیری باری, اب باری ہے اور آقا کی آمد پر میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے نغمہ گنگناؤں اب اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے رضا کو قیامت کے دن یہ شرف ضرور عطا فرما اور اس سلا و سلام کی محفل میں ہم سب کو بھی شامل ہونا نصیب فرما آمین بجا نبی الامین ایک بار پھر آ, م, یہ فیضان اعلیٰ حضرت کی جو مجلس ہے جو سلسلہ کر رہے ہیں بالخصوص ہمارے اشفاق بھائی کو بہت مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے اور دعوت اسلامی کو مزید اسی طرح ترقیاں اور عطا فرمائے یہ مدنی چینل کا بھی خاصہ ہے دنیا بھر میں جہاں مدنی چینل کو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مدنی چینل ہے تو اس طرح ذکر رضا کو عام کر رہا ہے دنیا میں ایسا کوئی چینل نہیں مدنی چینل کو بھی مضبوطی سے تھام لیجیے اسی کو دیکھتے رہیے اور اب ان شاء دنوں میں خوشیوں بھرا لمحہ آ رہا ہے خوشیوں بھرا مہینہ آ رہا ہے تو آکا کی ولادت کا جشن بھی دھوم دھام سے منائیں گے ان اور مدنی مذاکروں کے ساتھ منائیں گے ان شاء اللہ سلو ذہنی آزمائش صلی اللہ ذہنی آزمائش کے متعلق ہم نے پرومو چلا دیا تشہیر بھی ہم کر رہے ہیں کچھ آپ بتائیں گے کب سے شروع ہو رہا ہے یہ ماشاء وہاں پر بھی ہوتا ہے نہیں آج کا سماں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ابھی تک شاید اتنی عوام تو ذہنی آزمائش میں بھی نہیں آئی کمال ہو گیا اللہ اور تو ذہنی آزمائش انشاءاللہ سلسلہ ہمارا سیزن نائن انکریب ہم لا رہے ہیں اس کے آڈیشن شروع ہو گئے آج غالباً میرپور خاص میں ہماری مجلس تھی تین آڈیشن دو یا تین آڈیشن ہو چکے ہیں پاکستان کے تیئس شہروں میں ہماری مجلس جا رہی ہے اور مدری چینل پر اس کے اعلانات بھی ہو رہے ہیں دنیا بھر میں جہاں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں بالخصوص پاکستان کے مختلف شہروں میں تمام ہی عاشقان رسول کے لیے سلسلہ ہے صرف دعوت اسلامی والوں کے لیے نہیں آپ بزنس مین ہیں کالج میں پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں سکول میں پڑھتے ہیں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں سنی جامعات میں پڑھتے ہیں آپ ذہنی آزمائش میں حصہ لے سکتے ہیں کب کس شہر میں ہم آ رہے ہیں یہ ہمارا پرومو چل رہا ہے بدنی تشہری گلدستہ چل رہا ہے آپ وہاں پر تشریف لے جائیے اپنا آڈیشن دیجیے اپنی زہانت کا امتحان دی دیئے, دی دیئے، شاء اللہ جنوری سے ذہنی آزمائی سیزن آہا نائم آہا کا پہلا سلسلہ شروع ہو جائے گا محن اللہ اس میں بھی شرکت کر سکیں گے ان شاء اللہ آپ آئیں گے نعرہ لگائے فیضان حضرت جاری رہے گا مدنی مقابلہ بھی جاری ہے بہت شکریہ عبد بھائی مرحبا سلسلہ فیضانِ اعلی حضرت اور ذوقِ ناد اس کے ساتھ ساتھ پیراڈلی جاری ہے آئیے سکور بورڈ دیکھتے ہیں اب تک ٹیم آئی ٹی اور مجلس سے مدنی کافلہ کا کہاں پہنچے ہیں فائنل چل رہا ہے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں جب مقابلہ چل رہا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کس طرح سے پانچ مراحل پر یہ پہنچے تھے درست کیجئے اس کی طرف اب ہم بڑھیں گے آئیے شروع کریں اپنا اگلا مرحلہ جس میں کچھ درست کرنا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حاضرین جو ہیں مدری چینل کے ناظرین سلسلہ اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے آخری تین سیگمنٹس ہے اس کے بعد ہم مختصر فاتحہ اور سلاد و سلام پڑیں گے یہاں کے موجود حاضرین کے لیے لنگر رضویہ کی بھی ترکیب ہوگی مرحلہ ہے درست کیجیے دونوں ٹیموں کے لیے ایک ایک شعر ہوگا جو انہوں نے پزل باکس میں بنانا ہوتا ہے اور جو جلدی بنائیں گے ان کو ملیں گے پوائنٹس دیکھتے ہیں کس ٹیم کو کون سا شیر ملتا ہے آپ تیار ہیں تھک تو نہیں گئے پورزے کرنا ہے ابھی جے وہ گریبا ہم کو چاک داما میں نہ تھک جائیے اے دستے جنو درست کیجیے یہ مرحلہ ہے تو یہاں پر بیچ میں لے آئے چلے بھائی ٹیم آئی ٹی کے لیے کون سا شہر ہے پر چلے گا اسکرین پر جو بنانا ہوگا انہوں نے یہاں پر شعر دکھائیے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا کس کس کا قربان ہے سب کا دل قربان ہے الحمدللہ مطلب جاگ رہے ہیں سارے میں چیک کر رہا تھا آئیے مجلس آئی ٹی والے آپ کے لیے یہ باکس ہے اور ہر چیز آپ کریں گے بھائی جوابات بھی زیادہ آپ دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ شعر یاد ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ بنائیں گے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے آپ کے ٹیم کے ساتھ ہی وہاں کھڑے رہ کر آپ کی مدد کریں گے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل دل ہے ہمارا دل نیچے رکھا اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا اب تک کا ریکارڈ ہے کہ تھرٹی تھری سیکنڈ میں یہاں پر شیئر پورا ہوا ہے اور یہ اسی ٹیم کا ہے ٹیم آئی ٹی دیکھتے ہیں آج اپنا ریکارڈ پورا کرتے ہیں کہ نہیں ابھی تک شیئر مکمل نہیں ہوا ہے کا ہے ہمارا ہے ہے نظر نہیں آ رہا پیچھے کر دیا صحیح سے رکھے صحیح سے نہیں اب تک ففٹی ٹو سیکنڈ میں ان کا شعر مکمل ہوا ہے دیکھیے نادرین اعلی حضت کا بڑا ہی پیارا شعر انہوں نے مکمل کرنا ہوتا ہے ہاں کسی کا بھی شعر ویسے تو ہو سکتا ہے یہ ہے جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سعید عالم اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا کتنے سیکنڈ میں کیا ہے ففٹی ٹو سیکنڈ یعنی آپ کا ٹارگیٹ ہے ففٹی ون سیکنڈ تیار آپ اس کو ریمو کریں گے اور اب دکھائیں گے ٹیم مدلی مدنی کافلہ کے لیے کون سے پزل کو پورا کرنا ہے کون سا شہر ہے ان کے لیے دکھائیے آب اے زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے آؤ جو شہ کاؤسر کا بھی دریا دیکھو اعلی حضرت کا بڑا پیارا شعر یاد ہے آپ کو پورا کریں گے آپ آپ کا یہ ہے باکس اور غلام نبی بھائی کا وقش ہوتا ہے آپ سے بے زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے اب زمزم تو پیا ٹھیک ہے کے الٹے ہاتھ میں زمزم لگائیں یہ زمزم سیکنڈ کا ہدف ہے پیا وہ بجھائیں پیا سے اگر پوائنٹ چاہیے تو 51 سیکنڈ میں پورا کرنا ہے یہ را آوجود آو جود سامنے رکھا ہوا چھبیس سیکنڈ ہو چکے ہیں اگر پورا کیا تو دو پوائنٹ ملیں گے جلدی کیجیے پر ہے نظر آ رہا ہے اسکرین پرہیں پر تھا آپ وہاں ڈھونڈ رہے تھے آپ کا وقت شروع آپ کا وقت ہے ففٹی سکس سیکنڈ اور پوائنٹ ملیں گے ٹیم آئی ٹی کو آؤ کوسر شہسر بھی دریا دیکھو جو ورڈ یہاں تھا آپ اس میں کنفیوز ہو گئے آپ جو اندر ڈھونڈ رہے تھے جود یہاں لکھا ہوا ہے ایک ہی ساتھ یہ بھی تو مقابلہ ہے چلے بھائی بہرحال اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے ٹیم آئی ٹی دو نمبر مزید آگے بڑھ گئی ہے کیا مطلب آئی ٹی والوں کو جیتنا ہے آج کیا بات ہے سلسلہ فیضان اعلی ادب کے بعد ذوقینات شروع ہوا اور یہ جاری ہے اختتامی مراحل میں ہے اٹھارہ سیکنڈ 18 پوائنٹ پر ہیں مدنی قافلہ والے مجلس آئی ٹی والے 22 پوائنٹ پر ہیں اور اب شروع کریں گے اپنا اگلا مرحلہ جس میں پڑھنا ہوتا ہے مکتا پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں متلا دوسرے کو کہتے ہیں مکتا مکتا پڑھا جائے گا میں پڑھوں گا متلا اور ہر ممبر سے تین تین سوالات ہوں گے دیکھیں گے یہ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑے پیارے ناخوا سید ریحان باپو بھی تشریف فرمائے مرحبا ویلکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلسلے کو آگے بڑھاتے آئیے شروع کریں اپنا اگلا مرحلہ ذرا گز وج کے نعرہ لگائیں پیسانے والا حضرات وہاں سے آواز کم رہی ہے پیسان والا رہے ان شاء اللہ وہاں کیا پہلا شعر میں پڑوں گا آخری شعر یہ پڑھیں گے ہر جواب کے ہوں گے دس سیکنڈ تیار ہے آپ ٹیم آئی ٹی کے پہلے ممبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جواب کے ہوں گے آپ کے پاس ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ آپ کو ملے گا پہلا شعر پڑھ رہا ہوں شعر ہے نار دو کو چمن کر دے بہار آرز ظلمتے حشر کو دن کر دے نہارے آرز مکتا آہ بے مائی کیے دل کے رضائے محتاج لے کر اک جان چلا بہرے نسہارے آ سبحان اللہ ہر جواب پر سبحان اللہ کی سدائے ہوں دوسرا شیر کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے کفے دریائے کرم میں کفے دریائے کرم میں ہے رضا پانچ فوارے چھلکنے والے, والے سبحان اللہ تیسرا شیر میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو نات نبی لکھنے کو روح خود سے ایسی شاخ آل احمد دی یا سید حمزہ کن خشبی وقت سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی زبردست تیاری کی ہے ٹی بائی ٹی والوں نے تین پوائنٹ اس مرحلے کے انہوں نے حاصل کیے ہیں تیار ہیں آپ پہلا شیر نئے متے بانٹسمت وہی شان گیا سات ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا جانو دل ہوش و خرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سارا تو سامان گیا کیا بات ہے اگلا شیر کیا ہی ذوق قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گنا پرہیزگاری واہ واہ پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے توحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری با سبحان اللہ بڑا جلدی جلدی مکتے سنا رہے ہیں تیسرا شیر آنکھیں رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے اٹھ میرے دھوم مچانے والے سبحان اللہ دونوں ٹیموں نے کسی طرف پلے کو جھپنے نہیں دیا اس مرحلے میں تین تین پوائنٹ پا لیے ہیں تیار ہیں آپ پہلا شیر خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نال کیا مکتا پڑھیں گے آپ دس سیکنڈ ہیں آپ کے پاس جلدی کیجیے آٹھ چھ کیا ہو گیا آدل بھائی اچھی تیاری جا رہی ہے آپ کی الہی سن رضا جیت جی کے مولا نے سگانے نے میں چہرہ تیرا بحال کیا دوسرا دیکھیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں چیر ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے مکتا سات سیکنڈ باقی ہیں دس سیکنڈ میں بتانا ہوتا ہے فائنل ہے اور آج صرف اعلیٰ حضرت کے شعر ہیں چلے بھائی آپ کا وقت ختم ہو گیا اتنا آسان مکتا ہے اس کا بتاؤں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے اب تے آگے کیا ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے جواب نہیں دے پائے کوئی بات نہیں ہوتا ہے تیسرا شیر زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے ارش حق زیر پائے محمد یہاں سے جواب پل سے اب وجد کرتے گزریے احسن... کہ ہے رب سلم سدائے محمد سدائے محمد ایک جواب آپ نے درست دیا ایک پوائنٹ ملے گا اس مرحلے میں دوسرے ممبر کو آپ تیار ہیں پہلا شیر میں پڑھوں گا آخری آپ پڑھیں گے شیر ہے ہے لب عیسا سے جام بخشی نرالی ہاتھ میں سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ دامان علی ہاتھ, ہاتھ میں سبحان اللہ دوسرا شیر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ سبحان اللہ اہل سرات روح امی کو خبر کریں جاتی ہے امت نبوی فر پر کریں کل کے رضا ہے خنجر خار برق بار آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں سبحان اللہ, اللہ, اللہ تینوں جواب درست دیے ہیں اس بار ٹیم آئی ٹی آخری ممبر تیار ہیں آپ پہلا شیر راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے مکتا پڑھیں گے آپ دس سیکنڈ ہیں آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہی ہیلپ نہیں کریں گے اکیلے سفر کرنا ہے اپنی مدد آپ تین دو ایک کیوں رضا کیوں رضا ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جواب نہیں دے پائے دوسرا شیر پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کریں تو سب کی کھائیں کیوں, کیوں دل, دل, دل کو جو عقل دے خدا, خدا تیری گلی سے جائیں کیوں اللہ اکبر یہاں سے کوئی جواب نہیں دے اتنا مشہور کلام تین دو ایک وقت ختم ہو گیا ہے تو رضا نراستم ستم غفلت آئے شہر ستم جرم پہ گھر لجائے ہم کوئی بجائے سوزے غم سازے طرف بجائے کیوں تیسرا شعر متلا دیکھیں آپ جواب دیتے ہیں کہ نہیں مصطفی خیر الورا ہو سرورے ہر دو سرا ہو آخری مکتا اگر ایک بھی جواب نہیں دیں گے تو تین پوائنٹ سے محروم ہوں گے وقت جا رہا ہے کنفیوز ہو رہے ہیں شاید آپ ٹیم آئی ٹی والوں کو نظر تو نہیں لگ گئی عظیم بھائی جلدی کیجیے ایک ٹائم ختم ہو گیا اللہ اللہ اللہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل خوشا ہو جواب ایک بھی نہیں دے پائے اس بار اب دیکھیں مجلس مدنی قافلہ والے کیا کرتے ہیں آخری اسلامی بھائی تیار ہیں آپ سچی بات سکھاتے یہ ہی ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہی ہیں مکتا کہ دو رضا سے خوش خوش رہے مزدہ رضا کا سناتے سبحان اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستھا بتایا تجھے حمد ہے خدایا پڑھیے مکتا دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس جلدی جلدی جلدی وقت ختم ہو گیا جواب نہیں دے پائے کوئی بات نہیں ہوتا ہے اس کا مکتا کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجھدا رضا کا سناتے یہ ہیں ہمیں اچھا سچی بات کہ وہی ربے پوچھا تھا میں نے تو میں بھی ڈبل مائنڈ چل رہا ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا آخری سب سے اولا ولا ہمارا نبی سب سے بالا والا وعلا ہمارا نبی جواب کوئی نہیں دے گا جواب یہاں سے کوئی نہیں دے گا آپ کے پاس پانچ سیکنڈ ہیں جلدی کیجیے یہ ہوتا ہے مقابلہ جلدی کیجیے ایک آپ کا وقت ختم ہو گیا غمزدوں کو رضا مجھدہ دیجے کہ ہے بے بےکسوں کا سہارا ہمارا نبی جواب غلط ہو گیا اور اس طرح ٹیم آئی ٹی اور ٹیم مدری کافلہ کا ایک کٹن مقابلہ جاری ہے اور اب آخری مرحلے کی طرف ہم بڑھیں گے اس سے پہلے باپو کچھ سوالات ہو جائیں آج ہم نے پوچھا تھا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسال پاک کا وقت کیا تھا اور جواب ہے ہندوستان کے وقت کے مطابق دو بج کر اڑتیس دو, دو بج کر اڑتیس پاکستانی وقت کے مطابق دو بج کر آٹھ منٹ باپو درست جواب دینے والوں میں سے چند کے نام جی پچیس نام ہم لیں گے اور ان میں جی جلدی جلدی کے درمیان قرآندازی ہوگی جی نمبر ایک, ایک بنت فاروق باب المدینہ کراچی امول خیر مدینہ الولیا ملتان شریف محمد عاصم بہاری بنت افضل اختاریہ سردار آباد فیصل آباد محمود اختاری حافظ آباد راحت حمزہ والا محمد بلال سعید اختاری مرکز لاہور جیلان رضا اختاری حویلیہ کینٹ اویشہ اٹک خضر اتاری کاhota ام عمر اتاری اوکاڑا بنت ساجد علی پور چک بنت بنت عارف اللہ آ... بنت عارف ہو گیا بھائی بنت لطاف عارف والا بنت ابن آج... اسلم سباغا سلطان پور سلطان احمد جلال پور عمر رضا اتاری جہان خان بکھر، بنت شبیر بنتے بشیر خانے وال بنتے مقصود اطاریہ گلزارتباد سرگودہ جمیل ڈیرہ غازی خان جوہر اتاری خیبر پختونخوا بنتے مظہر راول پنڈی بنتے غلام حسین گھاگرو کوٹری محمد عباس رحمت آباد ابتاباد بنتے غلام حسین تلمبا بنتے شمیم اتاریہ سکرنڈ اور اب ان میں سے تین کے لیے ہوں گے مقدس خبر رکا تحائف جو ان کے گھر تک پہنچائے جائیں گے مدری چینل کی طرف سے وہ کون سے تین خوش نصیب ہیں آپ وہیں قرآندازی کر کے بتا دیجیے پچیس میں سے تین خوش نصیب محمد عباس رحمت آباد, آباد وا, سبحان اللہ ان کی دلجوئی کے لیے سبحان اللہ کی صدایں بھی لگاتے رہی بنتے ساجد علی پور چٹھا جوہر اتاری خیبر خواہ سبحان اللہ چلے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دونوں شہزادوں کا نام کون بتائے گا جلدی سے جواب لیں باپو توحفہ دیں حاضرین جی. یہاں سے جلدی سے جواب دیں مولانا حسن رضا خان اور خان. جواب دیجیے جلدی خان. یہ, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی مستفا رضا خان دیکھیے جس سے جواب لیں وہی کھڑے ہوں جی مولانا مصطفی رضا خان. خان اور رضا خان جی حامد رضا خان صار. دونوں شہزادوں کا نام آپ نے دیا آپ کا جواب درست ہے چلے اعلیٰ حضرت کی کتنی شہزادیاں تھی کون بتائے گا باپو جلدی سے جواب لیجیے پانچ پانچ شہزادی آ جا درست ہے ان کو بھی توحفہ دیں گے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علی کے کتنے بھائی تھے وہیں سے جواب لیجے باپو جلدی رحمت اللہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے بھائی جان جلدی اور مولانا حسن رضا خان کتنے بھائی تھے دو بھائی تھے مولانا حسن رضا خان اور محمد رضا خان جواب درست ہے تحفہ پیش کریں گے ناظرین جوش میں ہے نا آخری مرحلہ ہے بڑے جوش کے ساتھ جب یہ مرحلہ اسٹوڈیو میں ہوتا ہے تو دیکھنے والا سما ہوتا ہے اشاک بھائی کوئی مشکل سوالات ہمارے پاس بڑے توفے بھی ہیں اچھا چلے آتے ابھی کچھ دیر بعد آئیے شروع کریں اپنا آخری مرحلہ سوچ سمجھ کر اس میں ہم نے جواب دینا ہوتا ہے ایک پوائنٹ ملے گا بھی اور مائنس بھی ہو سکتا ہے پہلے کسی بھی مرحلے میں پوائنٹ مائنس نہیں ہوئے آپ جوش میں نا کچھ نعرے ہو جائے مرحبا کے آصف بھائی سرکار کی مرحبا برہ با ہمد بھر ہت کی آمد برہ با کی آمد بھر کی چلے گا مینا کھیلا اٹھا گے کس کا شبح شام پہ بیلا دل ہر گاؤں اٹھا کے کس کا شبح شام میں بیلا دل جھکما کا رہ گے گے جس بچہ مکوٹھی گے جکما کا رہ گے گے جس بچہ مکوٹھی گے پھیلانا یا اجالا پھیلانا یا اجالا کھیلانا یا اجالا شام میں چلے اللہ سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے اسکور بورڈ ایک بار دیکھ لیجئے کس طرح سات مراحل ہوئے ہیں اور ان سے گزر کر ٹیم آئی ٹی کتنا پیارا اسکور ہو رہا ہے پچیسویں بھی ہے چھبیسویں بھی ہے دونوں جو ڈٹ ہیں وہ اسکرین پر جگمگ جگمگ کر رہے ہیں اللہ منظر بھی بڑا پیارا ہے فیضان مدینہ کے ٹاپ سے لیا ہوا ماشاء اللہ اسکور بورڈ دکھا دیجیے اچھا چلے آخری مرحلہ ہے سوچ سمجھ کر آپ نے جواب دینا ہے اور جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے ان کی دلجوئی کرنی ہے نالا لگائے پیسہ ہونے والا پہلا شیر ہوگا یا بیچ میں سے کوئی ہوگا یا مکتا ہوگا کچھ بھی ہوگا ٹھیک ہے میں پڑوں گا جب بیل بج جائے گی تو شعر رک جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے پورا کرنا ہے جو بیل بجائے گی ٹیم وہی اسے مکمل کرے گی اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کون جا رہا ہے آگے صحائف لے کر فائنل سے آگے تو کچھ نہیں ہے اللہ آپ کو مدینے بھیجے آمی. تو سلسلہ جاری ہے دس اشار ہیں دس پوائنٹ ہیں اگر درست جواب نہ دیا یا غلط دیا یا شعر مکمل نہ پڑا تو پوائنٹ مائنس ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ذرا خاموشی بھی تاری ہو اور جب جواب دیں تو سبحان اللہ کی سدائیں بھی ہو باپو آپ بڑے تحفے دے رہے ہیں کچھ جی جی میں سوال کر لوں جی جی ہماری مجلس بھی ریڈی ہو جائے چلیں اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتح رضویہ شریف میں کتنے سوالات ہیں کون جواب دے گا سوالات کتنے ہیں ہزاروں میں ہیں جلدی بڑے توحفوں میں کیا ہے بھائی بڑے میں بہت ساری چیزیں ہوں گی سوٹ پیس امامہ شریف سفید چادر مدینہ اور اترے مدینہ چلیں کسی سے لے لیں جواب چھ ہزار آٹھ سو سینتالیس واپس لے لیں چھ ہزار آٹھ سو سینتالیس چھ ہزار آٹھ سو سینتالیس جواب درست ہے محنہ چلے فتح اور رضویہ شریف کی کتنی جلدیں ہیں کون بتائے گا باپو جواب لے لیں تیس جی تیس نہیں غلط جواب بیٹھ جائیے مکمل جلدے بتانی ہے جتنی ملتی ہے مارکیٹ میں جی, جی بیس کے رہے ہیں نہیں غلط جواب آواز کوئی نہ نکالے باپو جلدی تیئیس غلط جواب بنتا ہے نا بڑا تحفہ سبحان اللہ چھبیس غلط جواب آخری لے لیں آخری جواب لے لیں آواز کوئی نہ نکالے تینتیس تینتیس جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ان کو دے دیں یہ والا تحفہ آخری سوال کر رہا ہوں دو سلسلے کران کر کی طرف لے جائیں گے دو سوال لے اعلیٰ حضرت کے کوئی سے دو خلفہ کا نام کوئی بتا دے اعلی حضرت کے خلافہ کا نام خلیفہ اعلیٰ حضرت کوئی سے دوتی نئی مرادآبادی جواب درست ہے نئی مدی مراد آبادی امجد علی اعظم رحمتہ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کا مزار کا ہے کون بتائے گا سارے بتا دیں گے کسی سے بھی لے لے جباب مٹ کے مل کے دے دیتے کتنے لے لے کسی سے بھی لے لے شریف جواب درست ہے توحفہ آج دریا کرم جاری ہے باپو کا بڑے بڑے جاری ہے پیسان الا حضرت بھی جاری ہے آئیے شروع کرے مرحلہ دیکھے آپ لوگ کتنے جوش میں نعرہ لگائے فیضان آپ تیار ہیں آپ کی بہلک کام کر رہی ہے تیار ہیں چلے بھائی جلد بازی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ آخری مرحلے کے لیے سانسوں کو تھام کر انگلیاں سنبھال کر جواب دیجیے گا پہلا شیر آپ کی بہلیں صحیح ہے سب کی. کی صحیح اوکے ٹھیک ہے پہلا شیر تیرے قدموں ٹیم آئی ٹی تیرے قدموں میں جو ہے غیر کام کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلواتے نا ابھی پندرہ سیکنڈ ہے دیکھیں آپ نے جلدی بیل بجائی ہے تو وہ شعر بتانا ہے جو میرے ذہن میں ہے اب یہ تو کوئی کرشمہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ذہن والا بتائیں اب ہوگا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا پہلا والا صحیح ہو سکتا ہے کون سا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آپ کا جواب غلط ہے میرے مراد یہ نہیں تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے یہ شیر تھا جلدی بیل بجائی ہے ایک پوائنٹ کم ہو گیا خیر ڈیجٹ بہت پیارے ہیں دونوں پچیس پچیس ماشاءاللہ اگلا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے جو بیل بجائیں گے وہ پورا کریں گے لیکن بیل پہلے بجانی ہے ان کے در پیم آئی ٹی پھر جلدی کی ہے ان کے در آپ کے आप پاس بیس سیکنڈ باقی ہیں درست جواب دینا ہے آپ نے تو پوائنٹ ملے گا ان کے در ان کے در نے سب سے مستغنی کیا بے طلب خواہش اتنا مل گیا سوچ لیجئے چھ سیکنڈ باقی ہیں ان کے در سے دوسرا کوئی شیر نہیں آتا اللہ ٹیم آئی ٹی انہوں نے کہا ان کے در نے سب سے مستغنی کیا بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا ایک بار پھر جواب غلط دیا ہے شیر تھا ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر بے نبے نواؤ فکر سربت کیجئے اعلیٰ حضرت کا شیر تھا بیل جلدی بجائی غلط جواب ہو گیا بیل تو آپ نے بھی بجائی تھی مگر لیکن آپ بج گئے آخری تیسرا شیر دیکھیں کیا جواب آتا ہے شیر ہے بڑا پیارا شیر اللہ کی رحمت تیم آئی ٹی اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت چلیں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ بیس انیس اٹھارہ پھر غلط جواب دیتے ہیں تو بہت چلے جائیں گے اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی کاش محلے میں جگہ ان کے پوچھ لیجیے یہی ہے میرے مرادی شیر اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی ابھی بدل سکتے ہیں آپ آپ نے کہا ایکش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو ایک بار پھر آپ سے غلطی نہیں ہوئی جواب درست ہو گیا اللہ ہے ٹیم آئی والوں کو پھر ایک پوائنٹ مل گیا ہے برابر برابر پوائنٹ ہے چوتھا شیر پڑوں گا شیر ہے تیرے در نہیں بتائیں گے تیرے در کے ٹی مائی ٹی تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں آرام سے سانس لے لیجیے مائک بھاگ نہیں رہا تیرے ٹکڑے ہیں اور میں غریب در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانا مل گیا جباب درست ہو گیا کیا بات ہے سفتر بھائی کیا کھاتے ہیں آپ بڑا پیارا افزا ہے آپ کا ماشاء اللہ اللہ نظریں سے بچائے ایک پوائنٹ آگے چلے گئے ہیں ٹیم آئی ٹی والے چھبیس پچیس پھر ہو گیا آپ نے تو اب تک ایک بھی جواب نہیں دیا ٹیم آئی ٹی ماشاءاللہ بڑی زبردست تیاری ہے پانچواں شیر ہے شیر ہے سب سے اب نہیں بجا رہے سب سے پہلے سب سے اولا نہیں تھا سب سے پہلے حضرت ٹیم آئی ٹی سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک ہوگا سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں میں گنا گھر تیرے امیدوار نے جمال میں گناؤں گھر تیرے امیدوارا نے جمال جواب درست ہو گیا ہے کیا بات ہے پانچ سوال ہو گئے ہیں ٹیم آئی ٹی والے دو پوائنٹ اوپر چلے گئے ہیں دیکھنا ہے آپ کہاں تک پہنچتے ہیں آپ لوگ جوش و جذبے کا ساتھ رکھیے اور نعرے سبحان اللہ کے لگاتے رہیے چھٹا شیر ہے آپ بھی کچھ دیں گے کہ نہیں جباب مجلس مدری قافلہ والے چھٹا شیر کچھ خبر مجلس مدنی کافلا والوں نے اس بار جلدی کی ہے دیکھیں جلدی میں جلدی پہنچتے ہیں بھی کہ نہیں کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا مجھ برے پر جاہ دو تانا زنی اچھی نہیں سوچ لیجیے یہی شیر ہے میرا کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا مجھ برے پر جاہدو تانا زنی اچھی نہیں جواب درست ہو گیا ہے کچھ قریب آ گئے ہیں مجھ سے ٹی والوں کے چھ شیر ہو گئے ساتواں شیر اب چار شیر باقی ہیں دیکھیں کون سی ٹیم جیتتی ہے یہ مقابلہ شیر ہے ہاں ہاں ہاں اس سے پہلے بجائیے بل ٹیم آئی ٹی جواب دیجیے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والی یہ جا چشموں سر کی ہے یہ جا چشموں و سر کی ہے جواب پھر درست ہو گیا ہے اللہ اللہ ساتھ شیر ہو گئے ٹیم مئیٹی والے دو پوائنٹ اب آگے ہیں تین شیر باقی ہیں، یعنی سے مدری قاف والوں پر پریشر زیادہ ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اب آٹھواں شیر میں نثار بیل بجائی ہے پھر جلدی میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا ہے، سوچ لیجئے یہی شیر ہے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں جواب درست ہو گیا ہے اللہ اللہ اللہ نوا شیر ایک پوائنٹ کی کمی ہے مجلس مدری قافلہ والوں کو نواں شیر ہے جس طرف Allah جس طرف اب آپ نے پھر جلدی کی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے مجلس مدری قافلہ والا پہنچتے ہیں کہ نہیں جی دیکھ طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے دل مگر دشتے مدینہ کا آئی ہے جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے دل مگر دشت مدینہ کا تمنا ہے انہوں نے کہا اور اس بار جواب پھر درست ہو گیا ہے اللہ یعنی پوائنٹس ہو گئے ہیں برابر اٹھائیس اور, اٹھائیس اور اٹھائیس اور اب کسی کو ایک پوائنٹ چاہیے آگے بڑھنے کے لیے اور اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے آخری شیر شیر ہے اللہ اللہ اللہ بیل بجائیں گے پہلے سے ہی شیر ہے اے کاش نہیں بجائیں گے اے کاش آپ جیت جائیں اے کاش میں جی دونوں نے ساتھ بیل بجائیے ریپلے دیکھیں گے چلیں مل کے درد پاک پاس پڑیے سول ادام حمد سل ادی وسل سل ادام سل ادی وسلو سل ادام سل پہلے کس نے بیل بجائی ہے اسکرین پر دیکھیں گے پہلے کس نے بیل بجائی ہے اللہ اکبر یہ جا رہا ہے مجلس آئی ٹی مدری قافلہ والے انلا اب دیں گے درست جواب تو جیت جائیں گے فائنل اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی مدری قافلہ والے جیت چکے ہیں آپ لوگ تشریف رکھیں رو اسلامی بھائی کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے ہم مختصر فاتیاں بھی کریں گے دعائیں خیر ہوگی پھر ان یہ ہم کھڑے ہو کر سلا تو سلام پڑیں گے نیاز وغیرہ کا سلسلہ ہوگا اسکور بورڈ آپ دیکھ لیجیے اور ان کو جیتنے والوں کے لیے جو تائف ہے وہ بھی دیکھیں آ جائیں یہاں آ جائیں اللہ مقابلہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی ایٹ بڑا کڑک مقابلہ ہوا بہرحال کسی ایک نے جانا تھا پیچھے جیتنے پیچھے رہنے والوں لوز کرنے والوں کو ہم یہ تعریف دیں گے بارہ ہزار روپے کا مدنی چیک آپ دکھاتے رہیے बड़ी پر بڑی محنت کی آپ نے لیکن بارہ جیتنے والوں کے لیے ان کا مدنی چیک کا ہے ابد الحبیب بھائی نہیں رکن شورا چلے گئے عبد الحبیب بھائی کے ہاتھوں سے دیتے نا آج یہ امین قافلہ ہے आ شورا اگر ہیں تو آ جائیں اوپر پچیس ہزار روپے کا ماشاء اللہ رکن شورا اگر موجود ہیں تو اوپر آ جائے ماشاءاللہ اب انشاءاللہ مختصر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں بلکہ پہلے سلا تو سلام پڑھ لیتے ہیں پھر ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے تاکہ پھر نیاز دکھائیں مصطف جانے تیلا گھو سلام سمے مجھ میں تایا تلا گھو گھڑی تاری کا چمکا پہ با کاچانے تمہاری بات دل اب روزہ اتنا ہار دفا جا کوش I love ناظرین آپ نے یہ پوری ٹرانسمیشن دیکھی اس میں مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہو کوئی خطا ہو گئی ہو آپ کے کئی اسکیچ ہم نہیں چلا سکے کئی ویڈیوز نہیں چلا سکے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کسی کو برا لگ جاتا ہے میرے ہاتھ جڑے ہیں میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے کسی ویور سے یہاں پر موجود حاضر حاضرین میں سے کسی سے کوئی بات ہو گئی ہو کچھ برا لگ گیا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا بہت بڑی ٹرانسمیشن تھی کئی چیزیں ہم لے کر چلتے تھے تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ہم نے اس منچ پر تقریباً آدھی سے زیادہ ہدایت کے بخشش پڑی اس سائڈ پر الحمد للہ اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہم نے مدنی پھول لینے کی کوشش کی بولنے میں شعر پڑنے میں کوئی غلطی ہو گئی کوئی کوتاح ہو گئی میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں جو یہاں پر منچ پہ آتے رہے اگر یہاں موجود ہیں وہ بھی توبہ کر لیں اور آپ سب گواہ ہو جائیں استقفر اللہ اور جو بھی اچھا لگا یہ ہمارے مدنی چینل کی زینت ہے ماشاء اللہ باپو نے بڑا وقت دیا بہت محنت کی ہمارے صاحب ہمارے شہزاد بھائی ہمارے نگران شعرا کے بیٹے بڑے بیٹے اس سلسلے کے جو پروڈیوسر ہیں وہ نگران شعرا کے بڑے بیٹے ہیں بغداد رضا بھائی دن رات لگے رہتے تھے محنت کرتے تھے بلا شبہ ان کی کاوشیں ہیں کہ یہ بڑا منچ سجا ہوا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے راحیل بھائی راشد بھائی ہمارے اور دیگر حسنین بھائی ان کا بڑا ساتھ رہا اور بھی جو اسلامی بھائی تھے ہمارے مبلقین ہمارے ناخواں انہوں نے بڑا ساتھ دیا میں جب بلاتا تھا یہ نہ نہیں کرتے تھے آپ سب حضرات کا اسلامی بھائیوں کا میں تہ دل سے مشکور ہوں محمود بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آتے رہے امین بھائی آصف بھائی عارف بھائی عدنان بھائی سب ناف خانوں کا اراکین شورا مفتیان کرام کا بھی شکریہ اور بس دعا ہے کہ آج کی رات اعلیٰ حضرت کی رات ہے ہمیں اس فیضان سے حصہ مل جائے اور جیسے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلیں ہم اسی طرح چلنے والے بن جائیں آخری بار پھر نعرہ لگائیں فیضان ماشاء اللہ ہمارے مجلس مدنی چینل کی جتنے, جتنے بھی ذمہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائیں خیرت فرمائے بہت ہی شاندار ماشاء اللہ بہت ہی اچھا یہ ہمارا سیٹ اپ مقابلہ ہوا اور دونوں ٹیمیں ماشاء اللہ محنت کی جتنے بھی اسلامی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر کثیر تعداد میں عالمی مدنی مرکز میں اسلامی بھی موجود ہیں مدنی چینل پر بھی کثیر تعداد میں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے آج اس م... آج ہم نے جو دیکھا یہ سلسلہ آج ایک اچھی نیت بھی کر لیں امیرا علی سنت دعمت کی خواہش ہے کہ ہر ماہ ہر اسلامی بھائی کم از کم تین دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں تو یہاں جتنے اسلامی بھائی ہیں اگر آپ کی نیت ہے کہ ہم ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں جو اس ٹائم بھی اہل ہیں سفر کے تو وہ اٹھا کے اگر نیت ہے تو آج اظہار کر دیں کہ ہم ہر ماہ انشاءاللہ شاء اللہ کم از کم از دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے ماشاء اللہ جن کی نیت ہے ہاتھ اٹھا کے نیت کر لیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں مدن قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق نہیں ایک بار سر فاتحہ تین بار سر اخلاص پڑھ کر اول آخر دروش شریف پڑھ کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بالخصوص اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اِسال ثواب کی نیت کیجئے الفاتحہ تمام اسلامی تشریف رکھیں انشاءاللہ دعا ہوگی الحمد اللہ حسنت حسنتری وکن الحشری وکین رب کریم جو تلاوت قرآن پاک ہوئی جو نظر و نیاز پیش کی جائے گی جو تیرہ اور تیرے حبیب علیہ اصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا اے رب کریم ان تمام اعمال کا ثواب اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما ہم ان تمام اعمال کا ثواب نبی پاک علیہ السلاط والسلام کی بارگاہ میں حدیتا تحف عقیدن پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آکار اسلاط والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام امبیا کرام صاحب کرام تاب عبا تابعین اولیاء کاملین خصوصاً بالخصوص عاشقوں کے امام امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی مبارک روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ایئر لائن کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس سلسلے کو ان کابشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو غلطیاں کتائیاں ہو گئیں اپنے کرم سے معاف فرما اے اللہ ہم سب کو امام عشق و محبت کی برکتیں نصیب فرما ان کے مقبول سجدوں کا واسطہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما ان کے تقبے کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے سنتوں پر عمل کرنے کے جذبے کا واسطہ اے اللہ ہمیں بھی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے ان کے علم کا واسطہ ہمیں بھی علم ناف عطا فرما عشق رسول کے صدقے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے صدقے ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنا دے آج ارس رضا کی رات ہے اے اللہ اس مبارک رات تیرے دربار میں التجا ہے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما بے قراریوں کو قرار میں بدل دے بے چینیوں کو چین میں بدل دے غموں کو خوشیوں میں بدل دے اے اللہ تو کریم ہے ہم سب کی پریشانیوں پر مصیبتوں پر رحمت کی نظر فرما گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں اے اللہ آج بڑی رات ہے تیرے دربار میں التجا ہے ہاتھ اٹھے ہیں سر جھکے ہیں جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما بے روزگاروں کو رسق حلال عطا فرما سب کے رسک حلال میں برکتیں عطا فرما جتنے بے اولاد ہیں مولا انہیں نیک اور سالح اولاد عطا فرما اور جن جن کو اولادیں دی ہیں ان کو اولاد کا سخ نصیب فرما اولاد ان کی آنکھوں کا نور بنا دے الہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اکریم امن و سکون عطا فرما اے اللہ دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما دنیا میں بڑی عزتیں دی ہیں مالک ہمیں یہاں بھی اور وہاں بھی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما ہمارے ایب دنیا میں بھی چھپائی رکھنا محشر میں بھی چھپائی رکھنا ہماری بات جیسی بنائی ہوئی ہے میرے مالک یہ بات بنائی رکھنا اے اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے بچا عافیتوں کے پھر جانے سے بچا اے اللہ ہمیں حاصدوں کے حسد سے بچا بد نظروں کی بد نظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو ٹونے آسیب سے بچا زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما اے کریم جس آشی کی اعلیٰ حضرت نے ہمیں اعلیٰ حضرت کا پتہ بتایا اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ کیا ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما ان کو صحت و عافیت نصیب فرما ان کے گھر والوں ان کی آل اولاد کی خیر فرما ان کے لگائے ہوئے گلشن دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما اے اللہ یہ مدنی چینل جو ذکر رضا کو ساری دنیا میں بلند کر رہا ہے مدنی چینل کو بھی ترقیاں عطا فرما اے کریم ہمیں بھی دعوت اسلامی کے ساتھ مل جل کر اخلاص کے ساتھ سنتوں کی خدمت کرنا نصیب فرما جتنے اسلامی بھائیوں نے سلسلے میں حصہ لیا مدنی چینل کی مجلس نے حصہ لیا اس مجلس جو یہ کام کرتی ہیں انہوں نے حصہ لیا جتنے اسلامی بھائیوں نے مقابلے میں حصہ لیا اے اللہ سب کی ان کابشوں کو قبول فرما ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما ان کو مزید علم ناف عطا فرما اللہ مربی صرف ولا تو وطم بم اڈ نہ بال خیر یا کا دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اکبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا امام اہل سنت کی اس دوسری حاضری مدینہ کا باس جس میں انہوں نے وہ کلام لکھا وہ سوئے لالا زار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور اس کلام لکھنے کے بعد عاشق ماہر رسالت کو نبی پاک کا جاگتی آنکھوں سے دیدار نصیب ہوا اس مقبول حاضری کا واسطہ ہم سیاحکاروں کو بھی نبی پاک کے مبارک در کی مقبول حاضری عطا فرما جس وارفتگی کے عالم میں جس دیوانگی کے عالم میں بریلی کے تاجدار نے نبیوں کے سلطان کے دربار میں حاضری دی ہمیں بھی کو مسی میں تڑکتے ہوئے روتے ہوئے رضا کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی پرکے حاضری عطا فرما آ, اے اللہ ہمیں مکہ مبارا پاک مبارا کی زیارت نصیب فرما تیرے خزانوں میں کمی نہیں مولا اب بھی بہت سارے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین ایسے ہیں جنہوں نے فقط تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے تصویروں میں گمبد خزرہ کو چوما ہے کرم کر مالک جلدی جلدی مدینہ دکھا دے بڑے دن ہو گئے مولا سرکار کا روزہ دیکھے کعبے کا دیدار کیے ہوئے کرم کر ہم سیاہ کاروں کو ہر بہن طیبین کی حاضری عطا فرما حج کی سعادت نصیب فرما اور مبارک گھڑیوں میں تیرے دربار میں التجا ہے مالک دل کی ہماری سب سے بڑی تمنا ہے شرم کر دے مولا منہ چھوٹا ہے بات بڑی ہے مگر تیرا دربار بھی تو بہت بڑا ہے اللہ ہمیں ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا ایمان اور آفیت کے ساتھ سرکار کے قدموں میں سرکار کے جلبوں میں مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت عطا فرما جنت البقی ہم سب کا مقدر فرما دے جنت الفردوس میں پیارے آکا کا پڑوس نصیب فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو بے قسو مجبور کی برکت ان اللہ وملائکتہو یسدون علی النجل یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمو تسلیما صل اللہ علی النبی لبی وآلہی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام, سلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو اسلامی بھائی رسول اللہ اپنی جگہ سے نہ کھڑے ہوں اب یہاں پر ساتھ ساتھ کے ہلکے آپ خود ہی بنا لیں اور کھڑے ہوں گے تو بد نظمی ہوگی ساتھ ساتھ اسلامی بھائیوں کے اچھا دسترخوان لگائیں گے دسترخوان کی طرح بیٹھ جائیں لائنیں بنا لیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تھال جو ہیں وہ رکھے جائیں گے آپ تک خود اسلامی بھائی پہنچیں گے آپ نہ اٹھئے گا آرام سے بیٹھیں انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ کی رحمت سے نیاز ضرور ملے گی یہ نیاز ہے اس کی برکتیں لینی ہیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں دعا پڑھ لیجئے یا رسول اللہ وعلیٰ علیک یا حبیب اللہ بسم اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ لا شعیون فل اردی ولاف سمی برکت اللہ نیچے گرنے سے بچائیں کھانا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سیدھی ٹانگ اٹھا کر الٹی ٹانگ بچھا کر بیٹھ کر کھائیں اور اطمینان سے بیٹھیں انشاءاللہ اللہ کھانا ضرور ملے گا اور اس لنگر کے حوالے سے اور فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے کے حوالے سے مدنی چینل کے مدنی کاموں کے حوالے سے اپنا تعاون پیش کرنا چاہیں ہمارے فیس بک پیجز پر یا دعوت اسلامی پر لائیو چیٹ کے باکس میں آپ اپنے اطیات وغیرہ کے لیے لکھ سکتے ہیں کہ آپ جو اطیات دینا چاہتے ہیں اپنا نام نمبر وغیرہ ڈال دیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے اسلامی بھائی آپ سے رابطہ کریں گے بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیے گا انشاءاللہ شاء آپ تک ہمارے اسلامی بھائی خود ہی پہنچیں گے آپ اٹھیے گا نہیں انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت سے کھانا پہنچ جائے گا پیارا وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی تارا کی وہاں کیا بات آلہ حضرت کی مسلک آلہ حضرت سلامت مسلک مسل کے سلامت ردے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے مسلک کے یا خدا چ اسلام پر تاب میرا تاج شریعت سلامت رہے مسل کے حضرت سلامت رہے مسل کے حضرت سلامت رہے مسل کے حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ درت سلامت اہل سنت یقین اہل سنت یہ تیری مر سلامت رہے مسل گے حضرت سلامت رہے حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے <سلامت> اے مسلمان تو کیوں پریشان نیمان ہے یہ تیرا نگہبان ہے کدم پر یہ تیرا نگہبان ہے چشمہ مہمت سلامت رہے مسل کے حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے مسل کے حضرت سلامت رہے مسل لگے ڈال دی قلب میں احمد مصطفیٰ حکمت عال حضرت لاکھوں سلام پیارے رضا پیارے رضا پیارے رضا پیارے رضا ہے آج حیا احمد رضا قطار گلستان کا بلاڈلا پیارا کی؟ وہاں کیا بات حضرت کی تارا وہاں کیا بات اعلی حضرت کی کے آلہ حضرت سلامت رہے کے آلہ حضرت سلامت رہے کے آلہ حضرت سلامت رہے حضرت سلامت, رہے <سلامت>, رہے <سلامت> خدا چ اسلام پر تاب شریعت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے مسل کے حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رو مسل کے آ حضرت اے بریلی بہر باب جامت یاد چلوا گئے حضرت اے بریلی بہر باب جامت یاد یعنی جا گیا حضرت تل یقینیمر مرکز اہل سنت ہے یقین کزے اہل سنتری کذیت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے لگے آنا لگے اے, مسلمان اے مسلمان تو کیوں, مسلمان تو کیوں پریشان, کیوں پریشان ان ہے ہر قدم, تیرا है है है قدم है پر یہ تیرا نگہبان ہے ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے چشمہ عل محمت سلامت رہے مسلج حضرت سلامت رہے لے آلہ حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے ڈال دی پلب میرے میرے مصطفیٰ حکمت آلہ حضرت تیرا <سلام>, <لا> سلام پیارے رضا پیارے رضا پیارے رضا پیارے رضا خرشید <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <علم> درخا رضار گلستانفا کا بلاڈلا پیارا وہاں کیا بات حضرت کی کی مکھ کا تارا وہاں کیا بات تمالا حضرت کی سلامت رہے مسل کے آنا غلط سلامت رہے مسل کے حضرت سلامت رہے مسل کے آنا غلط سلامت خدا چلام میرا تاب شریعت سلامت رہے مسل کے حضرت سلامت رہے کے آلہ درخت سلامت رہے مسل کے حضرت سلامت رہے کے سلامت اے میرا یاد چلو گئے حضرت اے میرا باب جلوا گئے آل گر تک یعنی جلوا گئے آل حر یقین کزے ٹہل سنت بل یقین کزے ٹہل سنت, سنت, سنت یہ تیری مر سلامت رہے مسلکِ کے آل حضرت سلامت رہے مسلکِ کے آل حضرت سلامت رہے آل حضرت سلامت رہے مسلکِ لگے آنا دل سلامت لگے میں مسلمان تو کیوں پریشان یہ تیران گہبان ہے کدم پر یہ تیرا نگہبان ہے چشمہ دل حکمت سلامت رہے مسل گے آلہ حضرت سلامت رہے مسلے آلہ حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے مسل کے آلہ حضرت سلامت رہے ڈال دی قلب میں اب مصطفیٰ حکمت آلہ حضرت لاکھوں سلام